وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير الله تعالى نجبهل کتاب سے اہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے بیان کرتے رہا کرو اور اسے چھپاؤ نہیں پھر بھی ان لوگوں نے اس اہد کو اپنے پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر بیچ ان کا یہ بیوپار بہت برا ہے وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریفیں کی جائیں تو آپ اے نبی انہیں عذاب سے چھٹکارے میں نہ سمجھیے ان کے لیے تو دردناک آداب ہے آسمانوں اور زمینوں کے مالک اللہ تعالیٰ ہی ہیں اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں سامعین بنائتوں کی تفصیل سماعت کیجیے اہل کتاب اور عالم ارواح میں کیا گیا وعدہ اللہ تعالیٰ یہاں اہل کتاب کو ڈانٹ رہے ہیں کہ پیغمبروں کی وساتت سے جو عہد ان کا اللہ تعالیٰ سے ہوا تھا کہ رسول آخر الزمٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان لائیں گے اور آپ کے ذکر کو اور آپ کی بشارت کی پیش گوئی کو لوگوں میں پھیلائیں گے اور انہیں آپ کی تعبیداری پر آمدہ کریں گے اور پھر جس وقت آپ آ جائیں تو یہ دل آپ کے تابیدار ہو جائیں گے لیکن انہوں نے اس عہد کو چھپا لیا اور اس کے ظاہر کرنے پر جن دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا ان کے بدلے دنیا کی تھوڑی سی پونجی میں الجھ کر رہ گئے ان کی یہ خرید و فروخت بد سے بدتر ہے اس میں علماء کو تمبی ہے کہ وہ ان کی طرح نہ کریں ورنہ ان پر بھی وہی سرزنش ہوگی جو ان پر ہوئی اور انہیں بھی اللہ کی وہ ناراضگی اٹھانی پڑے گی جو انہوں نے اٹھائی علماء کرام کو چاہیے کہ ان کے پاس جو نفع دینے والا دینی علم ہو جس سے لوگ نیک عمل جم کر کر سکتے ہوں اسے پھیلاتے رہیں اور کسی بات کو نہ چھپائیں سر نبی داود کی حدیث میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جس شخص سے علم کا کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور وہ اسے چھپا لے تو قیامت کے دن آگ کی لگام پہنایا جائے گا دوسری آیت میں ریاکاری کی مذمت بیان ہو رہی ہے بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے جو شخص جھوٹا دعویٰ کر کے زیادتی مال کمانا چاہے اسے اللہ تعالیٰ اور کم کر دیں گے بخاری اور مسلم کی دوسری حدیث میں ہے جو نہ دیا گیا ہو اس کے ساتھ آسودگی جتانے والا مثل دو جھوٹے کپڑے پہننے والے کے ہے مسعد احمد میں ہے کہ ایک مرتبہ مروان بن الحکم نے اپنے دربان رافع سے کہا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اگر اپنے کام پر خوش ہونے اور نہ کیے ہوئے کام پر تعریف پسند کرنے کے باعث اللہ کا عذاب ہوگا تو ہم میں سے کوئی اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا نے اس کے جواب میں فرمایا کہ تم کو اس آیت سے کیا تعلق یہ تو اہل کتاب کے بارے میں ہے پھر آپ رضی اللہ عنہ نے وَید احد اللہ سے اس آیت کے ختم تک تلاوت کی اور فرمایا کہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا تھا تو انہوں نے یعنی اہل کتاب نے اس کا کچھ اور ہی غلط جواب دیا اور باہر نکل کر گمان کرنے لگے کہ ہم نے رسول اللہ کے سوال کا جواب دے دیا اور ساتھ ہی ان کی یہ بھی چاہت تھی کہ رسول اللہ کے پاس ہماری تعریف ہوگی اور اصلی سوال کے جواب کے چھپا لینے پر اور اپنے جھوٹے فقرے چل جانے پر بھی وہ خوش تھے اسی کا بیان اس آیت میں ہے یہ حدیث بخاری وغیرہ میں بھی ہے اور صحیح بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تشریف لے جاتے تو منافقین اپنے گھروں میں گھسے بیٹھے رہتے ساتھ نہ جاتے پھر خوشیاں مناتے کہ ہم لڑائی سے بچ گئے اب جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹتے تو یہ باتیں بناتے جھوٹے سچے ازر کرتے اور قسمیں کھا کھا کر اپنے معذور ہونے کا رسول اللہ کو یقین دلاتے اور چاہتے کہ نہ کہ وہ کام پر بھی ہماری تعریفیں ہوں جس پر یہ آیت اتری تفسیر ابن مردویہ میں ہے کہ مروان نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں اسی طرح سوال کیا تھا جس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھوایا تو ابو سعید رضی اللہ عنہ نے اس کا مصداق اور اس کا شان نظول ان منافقوں کو قرار دیا جو غزے کے وقت بیٹھ جاتے اگر مسلمانوں کو نقصان پہنچا تو بغلیں بجاتے اگر فائدہ ہوا تو اپنا معذور ہونا ظاہر کرتے اور فتح اور نصرت کی خوشی کا اظہار کرتے اسی پر مروان نے کہا کہاں ہے یہ واقعہ کہاں یہ آیت تو ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ زید ابن ثابت بھی اس سے واقف ہیں مروان نے زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ نے بھی اس کی تصدیق کی پھر ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کا علم رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ کو بھی ہے جو مجلس میں موجود تھے لیکن انہیں ڈر ہے کہ اگر یہ خبر کر دیں گے تو آپ ان کی اونٹنیاں جو صدقے کی ہیں چھین لیں گے باہر نکل کر زید رضی اللہ عنہ نے کہا میری شہادت پر تم میری تعریف نہیں کرتے ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے سچی شہادت ادا کر دی تو زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر بھی سچی شہادت پر میں مستحق تعریف تو ہوں مروان اس زمانے میں مدینہ پر امیر تھا دوسری روایت میں ہے کہ مروان کا یہ سوال رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ سے ہی پہلے ہوا تھا اس سے پہلے کی روایت میں یہ گزر چکا ہے کہ مروان نے اس آیت کی بابت ابنِ عباس رضی اللہ عنما سے پچھوایا تھا تو یاد رہے کہ ان دونوں میں کوئی تضاد اور منافعات نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آیت عام ہے اسے بھی شامل ہے اور اسے بھی مروان والی روایت میں بھی ممکن ہے پہلے ان دونوں صاحبوں نے جواب دیئے ہوں پھر مزید تشفی کے طور پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی مروان نے بذریعے اپنے آدمی کے سوال کیا ہو واللہ عالم ثابت ابن الانصاری رضی اللہ عنہ حاضر خدمت نبوی ہو کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے تو اپنی ہلاکت کا بڑا اندیشہ ہے آپ نے فرمایا کیوں جواب دیا ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے روکا ہے کہ جو نہ کیا ہو اس پر تعریف کو پسند کریں اور میرا یہ حال ہے کہ میں تعریف پسند کرتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ تکبر سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اور میں جمال کو یعنی خوبصورتی کو پسند کرتا ہوں تیسرے یہ کہ رسول اللہ کی آواز سے بلند آواز کرنا ممنوع ہے اور میں بلند آواز ہوں تو رسول اللہ نے فرمایا کیا تو اس بات سے خوش نہیں کہ تیری زندگی بہترین اور باخیر ہو اور تیری موت شہادت کی موت ہو اور تو جنتی بن جائے یہ خوش ہو کر کہنے لگے کیوں نہیں اللہ کے رسول یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے چنانچہ یہی ہوا کہ آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی حمید یعنی تعریف والی ہوئی اور موت شہادت کی ہوئی مسلمہ کذاب کے ساتھ مسلمانوں کی جو جنگ ہوئی اس میں آپ رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی سیبن کو یہ بھی پڑھا گیا ہے یہ روایت حاکم اور ابن حبان میں ہے لیکن مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ انہیں عذاب سے نجات پالنے والا خیال اے نبی نہ کیجیے انہیں عذاب ضرور ہوگا اور وہ بھی دردناک پھر ارشاد ہے کہ ہر چیز کے مالک اور ہر چیز پر قادر اللہ تعالیٰ ہیں اللہ کو کوئی کام عاجز نہیں کر سکتا پس تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کی مخالفت نہ کرو اللہ کے غضب سے بچنے کی کوشش کرو اور اللہ کے عذابوں سے اپنا بچاؤ کر لو نہ تو کوئی اللہ سے بڑا نہ اللہ سے زیادہ قدرت والا ہے